اللہ کی فضل و کرم اور اس کے احسان سے ہر جمعہ کے دن لگاتار کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوتی ہے اور لوگوں مرام کا جو آخری باب ہے کتاب الجام جو بہت سارے اخلاق پر مشتمل ہے نیکیوں پر زورا اور جو برے اخلاق ہیں ان سب کی خطرناکی اور ان سے دوری پر مشتمل یہ جو باب جس کی شرع ہمارے شیخ آپ کے سامنے لگاتار کرتے ہیں اس پر ہم اللہ رب العامن کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ رب العلم کے فضر و کرم سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے چونکہ نمازوں میں تھوڑا سا فرق ہو جا رہا ہے انڈیا اور سعودی عرب کے مطابق تو اس لیے ٹائمنگ ہر ہفتے یا ہر ہفتے پہ بدلا جاتا ہے تو اس لیے وہاں بھی ماشاءاللہ اللہ پونا وغیرہ اور ہندوستان کی بھی شہروں میں مسجدیں کھول دی گئی ہیں اس کی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہو گئی شیخ میں اور ہمارے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں اس لیے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ شیخ کے درس کو اور سکون کے ساتھ اور شیخ سے کرتا ہوں کے ساتھ درس کا آغاز فرمائے اور ہم آمین جزاک اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ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 قابل احترام قبیلۃ الخ مختار احمد مدنی الله دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں پچھلے درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہم نے شروعات کی تھی جس میں ظلم کی حرمت اور ممانعت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ظلم کو حرام کیا ہے اور قیامت کے دن ظلم کا انجام بہت برا ہے اس اعتبار سے ہم نے بات دیکھی کہ ظلم میں ہر قسم کا ظلم شامل ہے اللہ کے ساتھ ظلم اللہ کے معاملے میں ظلم یا بندوں کے معاملے میں ظلم اللہ کے معاملے میں ظلم, معاملے میں ظلم یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ کی عبادت میں اللہ کی ربوبیت میں اللہ کے اسماں و صفات میں کسی کو شریک کرے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے یا اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو کائنات کا نظام چلانے والا اولاد دینے والا شفا اور اس طرح کی دوسری چیزیں رزق وغیرہ دینے والا مانے یا پھر اللہ کے صفات میں کسی اور کو اللہ کے برابر مانے کہ کہیں سے بھی پکار و سنتا ہے ہمارے حالات کو سب کچھ جانتا ہے ظاہر و باطن کا علم اس کو ہے یا اس طرح کی دوسری جو صفات اللہ کی ہیں ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ ظلم ہے یہ اللہ کا حق اللہ کے تفرد کا اللہ کی انفرادیت کا حق اس کو نہ دینا ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات و صفات میں اور اپنی حقوق میں منفرد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی برابری والا نہیں لہذا سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے کہ ایک انسان اللہ کے حق میں ظلم کرے اللہ کے بعد بندوں کا معاملہ ہے کہ بندوں کے حق میں انسان ظلم کرے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کسی کا حق اس کو نہ دینا یا کسی کی چیز نہ حق اس سے لے لینا یہ ظلم ہے اب ظلم کے بارے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ظلم کبھی مال کے اعتبار سے ہوتا ہے کبھی جان کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی عزت کے اعتبار سے ہوتا ہے کسی انسان کا مال چھین لیا اس کی جائیداد ہڑپ لی یا اس کی چیز اس کو نہ دی, لینے کے بعد واپس نہیں لوٹائی یا اس طرح کی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں مال سے متعلق ہیں چاہے وہ پیسہ ہو زمین ہو یا کوئی اور چیز ہو دوسری صورت یہ ہے کہ ایک انسان کسی کو جسمانی اعتبار سے غرب پہنچائے مارے پیٹے اس کے ساتھ میں یا اسی اسی طرح سے اس کو قتل کر دے تو یہ ساری چیزیں انسان کے نفس یا اس کی جان کے اعتبار سے اس پر ظلم ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک انسان کسی کی عزت خراب کرے اس پر جھوٹی تہمت لگائے اس کی غیبت کرے اس پر بہتان باندھے لوگوں میں اس کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلائے لوگوں کی نگاہ میں اس کو ذلیل کرنے کے لیے اپنی زبان یا اپنا قلم استعمال کرے تو یہ بھی چیز کسی کی عزت خراب کرنا کیونکہ عزت انسان کا حق ہے اب اگر کسی کی عزت ضائع کی جائے برباد کی جائے اس کی عزت خراب کی جائے تو یہ بھی اس کی عزت کے اعتبار سے اس پر ظلم ہے لہذا ان تینوں صورتوں میں ایک انسان ظالم قرار پاتا ہے بندوں کے معاملے میں اس لیے ہر انسان کو ہر قسم کے ظلم سے بچنا چاہیے ظلم کا وبال نہ صرف آخرت میں ہے بلکہ دنیا میں بھی ہے آج کے درس میں اسی سے متعلق کچھ باتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ اور مزید ظلم کا ایک بہت بڑا سبب دنیا کی ہرس اور دنیا کی چیزیں جمع کرنے کی ناجائز خواہشات یہ ایک بہت بڑا سبب ہے جو لوگوں کے خلاف ان کے جاں اور ان کی عزتوں کے خلاف انسان کو کاروائی کرنے پر آمادہ کرتا ہے تو آج کے درس میں انشاءاللہ اس بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے اس لیے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک کے بعد ایک یہ دو حدیثیں ذکر کی ہیں اور دونوں میں ظلم مشترک ہے پہلی حدیث میں صرف ظلم کا بیان ہے اور اس کے بعد والی حدیث میں ظلم کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا ذکر ہے جسے شح کہا جاتا ہے اس کی بھی تفصیل ہم اللہ دیکھیں گے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی حدیث جس کو ہم نے پچھلے درس میں شروع کیا تھا اور جس کی بات مکمل نہیں ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب المد علما تو یوم القیام متفقن علیہ قیامت کے دن ظلم اندھیریا بن کر آئے گا اندھیریا بن کر انسان پر چھا جائے گا اندھیریاں بن کر انسان کے سامنے آئے گا تو قیامت کے دن ظلم اندھیریوں کی شکل میں انسان پر آئے گا اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, معلوم ہے کہ دنیا میں کیوئے ظلم کا آخرت میں انسان کو بھگتنا ہے اور ظلم اور ظلمات میں ایک اعتبار سے مناسبت ہے اندھیریاں ظلم اندھیری ہے کیوں اس لیے کہ علماء نے اس کے بارے میں جو باتیں کہیں ان ہم اس کو آگے بھی دیکھیں گے ظلم کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ ظلم حرام ہے اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر دین دھرم کے لوگ جانتے ہیں کہ کسی پر بھی ظلم کرنا جائز نہیں ہے لیکن ظلم حرام کیوں ہے ظلم حرام اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام کیا ہے کس کا کیا حق ہے ہم اپنی عقل سے طے نہیں کر سکتے اللہ رب العالمین نے لوگوں کے حقوق طے کیے ہیں اور ہر ایک کو سماج میں بڑے چھوٹے کو مرد اور عورت کو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے غریب امیر کو ہر ایک کو حق دیا ہے یہ جو حق ہے یہ اللہ کا طے کیا ہوا ہے اب اللہ کے حکم سے اس کا حق اس کو ادا کیا جائے تو یہ عدل و انصاف ہے اور اگر ایک انسان اس حق کو ضائع کرتا ہے تو یہ اللہ کی معاشیت ہے تو حقوق اللہ نے طے کی ہے انسان اپنی عقل سے نہیں طے کر سکتا ہے مثال کے طور پر اگر جائیداد میں عورت کو بھی اتنا بیٹی کو بھی اتنا حصہ دیا جائے جتنا بیٹے کو دیا جا رہا ہے اور برابر کر دیں تو یہ عدل نہیں ہوگا انسانی عقل کے اعتبار سے عدل ہو سکتا ہے انصاف ہو سکتا ہے لیکن شریعت کے اعتبار سے یہ ظلم ہے یہ عدل نہیں ہے کیوں اس لیے کہ حق میں کسی کو زیادہ دیا گیا اور جس کا حق تھا اس کو کم دیا گیا تو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ حقوق جو طے ہوتے ہیں وہ عقل سے طے نہیں ہوتے یہ اللہ کے حکم سے طے ہوتے ہیں اور ظلم وہ ہے جسے اللہ نے ظلم قرار دیا اس لیے آج سماج میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیے اسلام میں عورت کے لیے پردہ ہے اسلام میں عورت کے بارے میں یہ کہ اس کو جائیداد میں آدھا حصہ ملے گا مرد کے مقابلے میں بیٹی کو بیٹوں سے آدھا ملے گا تو یہ ظلم ہے یہ ظلم نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی طے کیا ہے لہذا کسی چیز کو ظلم ہم مجرد عقل کی بنیاد پر نہیں کہہ سکتے ظلم شریعت کی بنیاد پر ظلم ہوگا بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے انسان کی فطرت میں ہے کہ یہ ظلم ہے کسی کی چیز کوئی چھین لے تو انسان کی فطرت کہتی کہ چیز اس کی تھی کسی اور کو لینے کا حق اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہے لیکن ہر چیز کو آپ عقل کے بنیاد پر طے نہیں کر سکتے کہ یہ ظلم ہے اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے اس کی دلیل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یا بینکم حرم تو فلاں اے میرے بندو میں نے ظلم کو خود اپنے اوپر حرام کر لیا ہے میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے پس تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو معلومہ کہ ظلم نہ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے اللہ نے حرام کیا ہے کہ انسان ایک دوسرے پر ظلم کرے وناب آپ دیکھئے ایک انسان اگر کسی کو زخم پہنچا رہا ہے تو وہ, وہ اس کے خلاف جارحیت ہے اس کے خلاف ظلم ہے لیکن وہی چیز اگر ایک ڈاکٹر کر رہا ہے تو وہ ظلم نہیں ہے تو یہ کون طے کرے گا انسان کی عقل طے کرے گی یا سماج طے کرے گا یا دنیا کا قانون طے کرے گا کون اللہ رب العالمین نے اس کو طے کیا ہے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے کیا عدل و انصاف ہے کیا احسان ہے کیا ظلم ہے لہذا ظلم کی معرفت کے لیے یہ بہت اہم بات ہے ظلم کی معرفت کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے انسان کی عقل کی طرف نہیں اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے البر وسیلہ میں اور حدیث نمبر 2577 تو معلوم ہے کہ ظلم کو اللہ نے حرام کیا ہے اور اللہ نے خود اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے یعنی اللہ رب العالمین کسی کے بھی ساتھ میں ظلم نہیں کرے گا نہ نیک لوگوں کے ساتھ نہ بروں کے ساتھ میں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے پرانے کریم میں اللہ نے فرمایا اللہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا یعنی اللہ بالکل ظلم نہیں کرتا ہے کسی پر نہیں کرتا ہے نہ اچھوں پر نہ بروں پر اچھوں پر نہیں اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین کسی کو اس کے اجر کے استحقاق سے کم نہیں دیتا کہ اس نے بہت ساری نیکیا کی اونچا مرتبہ ملنا چیخ تھا لیکن نیچے ڈال دیا اللہ نے جنت میں اس کو یا اس کی نیکی کوئی ایسی رہ گئی جس کا ثواب اللہ نے اس کو نہیں دیا اللہ ایسا نہیں کرتا ہے کسی کی نیکی اللہ ضائع نہیں کرتا اور کسی کو اس کے حق سے کم اللہ نہیں دیتا ہے بلکہ اللہ کے یہاں شروعات ہی دس گنا سے ہوتی ہے ایک انسان نیکی کرے اللہ دس گنا سے لے کے سات سو بلکہ اس کے کئی گنا زیادہ بڑھا کر اس, کو اس کا عجر عطا کرتا ہے گناہ کے اعتبار سے بھی اللہ ظلم نہیں کرتا ہے کہ اس کا گنا چھوٹا تھا اور سزا بڑی دے دی یا گناہ کیا ہی نہیں اور اللہ تعالی نے یوں ہی اس کو سزا دے دی اللہ ایسا نہیں کرتا ہے یا کوئی گناہ گار ہے اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہیں اس کی نیکیں اللہ ضائع کر دے اس کے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جب تک کہ انسان کے پاس ایمان ہے وہ اپنے رب کو رب مانتا ہے اپنے مابود کو معبود مانتا ہے اللہ رب العالمین کے ذات و صفات میں اس کے حقوق میں اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے تب تک اللہ رب العالمین چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس کی سمال کرتا ہے لیکن جب اس نے اللہ کو اجر دینے والا مانا ہی نہیں اپنا معبود تسلیم ہی نہیں کیا اللہ کے برابر کسی کو کر دیا تو اس نے اللہ سے عجر لینے کا حق کھو دیا اللہ نے اس کو شرط رکھا ہے اور انسان اگر اس شرط کو توڑ دے تو پھر وہ اپنا حق بھی کھو دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے بارے میں بات بتائی کہ ظلم کا بدلہ یا ظلم کی سزا دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے یہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کی سزا کو اللہ نے آخر تک مؤخر نہیں کیا ہے بلکہ اکثر اوقات اس میں دنیا ہی سے اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل دونوں ہر قسم کے گناہ جو بھی گناہ ہیں اللہ رب العالمین ان کی سزا قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے رحم سوائے دو گناہوں کے ایک البغی ایک سرکشی کرتے ہوئے دوسروں پر ظلم کرنا اور دوسرے و اقوقین ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرنا یا راوی کہتے ہیں اوقتی عطر رحم یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا قطع رحمی کرنا رشتے ناتے توڑنا ظاہر بات ہے کہ اس میں عموم اور خصوص ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بد بدسلوکی کرنا بدتمیزی کرنا یہ بھی رشتہ توڑنے ہی کی شاخ ہے لیکن یہ خاص ہے ماں باپ کے ساتھ اور قطا رحمی عام ہے سارے رشتہ داروں کے ساتھ میں کہ رشتہ داروں کے ساتھ انسان بسروکی کرے آپ نے فرمایا یہ دو گناہ ایسے ہیں قطا رحمی اور آ, ظلم کرنا ساحی بہما لسا بہا فنیا قبل المٹ اللہ تعالی ان دو گناہوں کے کرنے والے ارتکاب کرنے والے کو دنیا ہی میں موت سے پہلے سزا دے دیتا ہے ان کی سزا کو اللہ تعالیٰ آخرت تک مؤخر نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العالمین دنیا ہی میں موت سے پہلے پہلے ان کو یعنی ایسے انسان کو سزا دے دیتا ہے امام البخاری نے الدب المفرد میں یہ روایت نقل کی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے الادب میں حدیث نمبر پانچ سو اکانوے پر یہ حدیث موجود ہے شیخ البانی اس کو صحیح کہتے ہیں یہاں پر لفظ آیا بغی بغی کے کیا مانا ہے ابن الفیر رحم اللہ فرماتے ہیں وہ اسلبی مجاوز الحد بغی کے معنی کیا ہے اس کی اصل کیا ہے حد پار کر دینا جس کو ہماری زبان میں سرکشی کہا جاتا ہے اور سرکشی یہ ہے کہ آپ دوسرے کے حق میں داخل ہو جائیں دوسرے کی حدود میں آپ داخل ہو جائیں اپنی حد پار کر جائیں اور یہی ظلم ہے اسی لیے یہ انہایا میں ابن افیر نے بات کہی ہے اسی طرح سے الہیانی کہتے ہیں کہ اصل البغی الحسد بگی کی اصل کیا ہے حسد ہے حسد کرنا جلنا کسی پر بغین لأن پھر اس کے بعد ظلم کو بھی بغی کہا جانے لگا یا بغی ظلم کو بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ حاسد ظالم ہوتا ہے جب انسان حسد کرتا ہے تو پھر وہ غیبت بھی کرتا ہے پھر وہ کسی کے خلاف سازش بھی کرتا ہے اس کی جان مال اور عزت کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کو درڑ پہنچے تو حسد انسان کو ظلم پر آمادہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اصل بغی الحسد تو معلوم ہوا کہ بغی کے معنی ظلم کیا ہوتے ہیں اس میں حسب بھی شامل ہوتا ہے الغریبین فی القرآ الحدیف میں انہوں نے بات کہی ہے اللہ رب العالمین ظالم کو وقتی طور پر ڈھیل دیتا ہے بعض اوقات یہی ڈھیل اس کی سرکشی میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اگر اللہ تعالی لوگوں کو ان کے ظلم اور ان کی سرکشی کی بنیاد پر فوراً پکڑ لیتا فوراً ان کا موخذہ کرتا تو زمین پر کوئی جاندار پاپی نہ رہتا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک انسان گنا کرے فوراً اس کی سزا اس کو مل گئی بلکہ انسان گناہ کرتا ہے اللہ اس کو وقت دیتا ہے یہ وقت اس کے لیے خیر ہوتا اس اعتبار سے اچھے انسان کے لیے یہ وقت خیر ہوتا اس اعتبار سے کہ وہ توبہ کر لے لیکن جو سرکش ہوتا ہے یہی مہلت اس کے لیے مزید سرکشی کا دروازہ کھول دیتی ہے وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہ پر کچھ نہیں ہوا کا مطلب میں غلط نہیں اور پھر وہ اور زیادہ گناہ کرتا ہے اور زیادہ ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ماتر کامند اگر اللہ تعالی ایسا کرتا کہ ظالموں کو ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً پکڑ لیتا تو پھر زمین پر کوئی بھی جاندار باقی نہ رہتا ولا اج علی مسما لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک مقررہ وقت تک محلت دیتا ہے دھیل دیتا رہتا ہے لیکن یہ ڈھیل ہمیشگی والی نہیں ہوتی ہے یہ کبھی پکڑ نہیں ہوگی ایسا نہیں ہوتا ہے الہ اجل مسمہ ایک متعین مدت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں وقت دیتا ہے مہلت دیتا ہے لیکن پھر فعد اجاجل لاستن ولاقی مون لیکن جب ان کا وقت آ جاتا ہے ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے یعنی اللہ کے عذاب کا وقت آ جاتا ہے تو پھر لا لاستر ستن پھر وہ ایک گھڑی کے لیے بھی نہ معاملے کو اپنا وقت پیچھے کر سکتے ہیں نہ آگے کر سکتے ہیں ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو وہ جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو کوئی بندہ نہ اسے جلدی کر سکتا ہے نہ اسے موخر کر سکتا ہے تو اللہ ہی کے ہاتھ میں وہ ہے کہ کب کس کو پکڑنا ہے کب کس کو سزا دینا ہے صورت النحل میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 61 میں بات کہی ہے ابو موسا اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ڈھیل بعض اوقات ظالموں کے لیے مزید ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے ظالم کو اللہ نے خود قرآن کریم میں بھی کہا میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں محلت دے رہا ہوں لیکن میری پکڑ بہت سخت ہے میری چال بہت سخت ہے اس سے نکل بھاگ نہیں سکتا کوئی اللہ رب العالمین کسی کی سزا کا اگر ارادہ کرے تو سزا سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے ان اللہ علمی حت تا ادا آخا ہو لم یفلت ہو اللہ تعالی جب کسی ظالم کو یعنی پکڑتا ہے یہاں تک کہ جب اس کی پکڑ اللہ کرتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا لم یفلت ہو لم یطلق ہو اطلافا سے کہ اللہ رب العالمین ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے جب اس کی سرکشی بڑھ جاتی ہے اور اس کا وقت آ جاتا ہے پھر اللہ اچانک اسے پکڑ لیتا ہے اور پھر اس کو مہلت نہیں دی جاتی پھر گڑ گڑانا کام نہیں آتا اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر کے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور کہا قال صاحبی کہتے ہیں تم نہ کرا و کرا کا اخرا اخرا و اخلید سورہ کی آیت نمبر ایک سو دو آپ نے فرمایا أَخْضُ رَبِّكَ. أَخْضُ رَبِّكَ. وہ قدا علی کا اخ دو ربی کا قرآن کی آیت آپ نے پڑھی کہا اور ایسے ہی تیرے رب کی پکڑ کا معاملہ ہے وہ کدا علی کا اخدور کا ادا اقدال قور وہ جب وہ کسی بستی والوں کو پکڑتا ہے یعنی ان کی گرفت کرتا انہیں سزا دیتا ہے ان کا مواخذہ کرتا ہے جب کہ وہ ظالم ہوتے ہیں یوں اللہ کسی کو نہیں پکڑتا بلکہ وہ ظالم تھے ظلم معاشرے میں غالب آ گیا ظالم خباصت سارے معاشرے میں پھیل گئی جب پھر اللہ ان کی پکڑ کرتا ہے تو پھر اللہ ان کو چھوڑتا نہیں ہے کہا اخدہ علی من شدید اس کی پکڑ بہت دردناک اور بہت سخت ہے تو اللہ جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے آپ دیکھیے فیرون کو اللہ تعالی نے پکڑا کچھ نہیں کر سکا نہ صرف اس کو بلکہ اس کے لشکر کے ساتھ سب کو غرق کر دیا اسی راستے پر غرق کر دیا جس میں وہ اپنی نجات سمجھ رہا تھا جس میں وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ راستہ اس راستے پر چل کے موسا علیہ السلام کو پکڑ لے گا بنی اسرائیل کو پکڑ لے گا لیکن وہ راستہ ان کی پکڑ نہیں, اس کی اس کا ذریعہ بن گیا لہٰذا اللہ رب العالمین ہلاک کرتا ہے اور اہل حق کو ہلاکت کے راستوں میں نجات دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے آگ ان کے لیے کیا بنا دی سلامتی لیکن فرعون کے لیے راستے کو اس کی گمراہی اور اس کی ہلاکت کا راستہ بنا دیا تو یہ اللہ کا معاملہ ہے امام بخاری نے اس حدیث کو تفصیل القرآن حدیث نمبر چھ ہزار چار ہزار چھ سو پر اور امام مسلم نے کتاب البسی والب نے حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پر ذکر کیا ہے تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ظالم کو مہلت ملتی ہے لیکن وہ وقتی ہوتی ہے مہلت ملنے کے بعد جب سزا آتی ہے پھر مہلت نہیں ملتی ہے پھر اللہ سخت پکڑ کرتا ہے اور انسان ہلاک ہو جاتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ظلم کا بدلہ اس کو دنیا میں نہیں ملتا اللہ رب العالمین نے اسی کے لیے آخرت کا دن بھی رکھا ہے کہ آخرت میں تو جو یہاں چھوڑ گیا وہاں نہیں چھوڑ پائے گا اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تحسبن تشق صفی الابصار سور ابراہیم آیت نمبر بیالیس اللہ تعالی فرماتا ہے اور اس بھرم میں نہ پڑے رہنا اس گمان میں نہ رہنا یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالی ظالموں کی حرکتوں سے غافل ہے ظالموں کے ظلم سے غافل ہے عزتوں کو خراب کر رہے ہیں جان و مال کا نقصان کر رہے ہیں لوگوں کے لوگوں کے لیے جینا حرام کر رہے ہیں کوئی سیاسی طاقت پا کر کوئی مال و دولت پا کر کوئی عہدہ پا کر کوئی کسی اور چیز کو پا کر یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کی حرکتوں سے ان کی کرتوت سے ان کے ظلم و جبر سے اللہ غافل ہے بعض اوقات انسان کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے دنیا میں اتنا سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ کیوں کچھ نہیں کرتا ہے بعض اوقات بہت سارے لوگ جو جدید تعلیم یافتہ ہوتے ہیں دنیا میں ظلم و زیادتی کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کے وجود ہی کا انکار کر دیتے ہیں. کوئی ہوتا ہے اس دنیا کو چلانے والا کوئی گاڈ ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا بہت سارے لوگ مغربی تہذیب میں اکثر پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن دین کا کے پاس نہیں ہوتا ہے. بصیرت وہ نور نہیں ہوتا ہے جو نبیوں کے ذریعے ملتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح سے ظلم اور زیادتی جو ہو رہی ہے اور یہاں پر جو آزادی انسان کو جو کچھ کرنے کی ہے معلوم ہوا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی پکڑنے والا نہیں تو بہت سارے لوگ قانون کی پکڑ سے بھی نکل جاتے ہیں اپنے اثر اور رسوخ کی وجہ سے تو یہاں کوئی نہیں ہے جو انسان کو کنٹرول کرنے والا ہو انسان آزاد ہے کوئی خالق و مالک اور کوئی رب اور مالک نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور وہ انکار کر دیتے ہیں نہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کہ کیوں ہو رہا ہے ایسا کیوں انسان پکڑا نہیں جا رہا یہاں پر کیوں یہاں پر ظالم ظلم پہ ظلم کرتا جا رہا ہے اور اس کے پاس طاقت بڑھتے جا رہی ہے کوئی پکڑنے والا نہیں اس کے خلاف اٹھنے والوں کو کچل دے رہا کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں کیوں نہیں ہے اللہ تعالی فرماتا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون اس گمان میں مت رہنا یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالی ظالموں کے عمل سے غافل ہے۔ انما يؤخرهم وہ تو بس انہیں ڈھیل دے رہا ہے ان کی سزا کو مؤخر کر رہا ہے اگے کر رہا ہے ایسے دن کے لیے لیاوم خیلار جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی یہ کب ہوگا جب انسان کو اپنے مال دولت کے اپنے اثر کے اپنے سارے تعلقات کے بھرم میں پڑا ہوا تھا اور اچانک موت آ گئی پھر آنکھیں کھلی تو دیکھا قیامت کا دن ہے اور اس دن دیکھا کہ میرا کوئی مددگار نہیں اور پھر میری ساری برائیاں جنہیں میں بھی بھول گیا تھا مجھے اب میرے سامنے کے ہو گئی ہے. اب وہ ظلم اندھیریاں بن کے مجھ پر چھا گیا ہے. سجائی نہیں کہ کہاں جاؤ یہ دن جب آئے گا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی تو اسی لیے اللہ نے بتایا ان لوگوں کے لیے خاص طور سے جنہیں دنیا میں اپنا حق نہیں ملتا ہے جن کی زندگیاں عزتیں مال و دولت جائیداد تباہ کر بھی جاتی ہے جن کے گھر میں کسی نے کسی کو کھویا ہے, کسی ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اللہ ڈھیل دے رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے ایک ایسے دن تک کے لیے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی گھبراہٹ سے آدمی جہاں وہاں دیکھے گا اس کو کچھ سجائی نہیں دے گا اپنے حال کو اور اپنے انجام کو دیکھے گا اس وقت میں وہ گھبرا جائے گا اتنا گھبرا جائے گا کہ آنکھیں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی تو یہ جو حال ہوگا یہ ظالموں کا قیامت کے دن ہوگا آج مظلوم کا حال ایسا ہے گھبرایا ہوا پریشان اپنی جان مال کے لیے ڈر اور یعنی خوف کی نفسیات میں جی رہا ہے کل کو یہ دن ان لوگوں کے لیے آئے گا جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا تھا لہذا ایک مظلوم کو اگر دنیا میں حق نہیں ملتا ہے اپنا انصاف نہیں ملتا ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو اس دن کا انتظار کرنا چاہیے جس دن اس کے ظلم کے بدلے زیادہ بہتر انصاف اس کو ملے گا دنیا میں آپ انصاف کتنا دیں گے ایک آدمی نے ایک آدمی کو مارا اس کو ایک سزائے موت اور اگر ایک ہزار کو مارا ہے کتنی سزائے موت دیں گے آپ اس کو ایک ہی موت ملے گی اس کو اصل انصاف آخر اپنے ہوگا. دنیا میں نہیں دنیا عدل و انصاف کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے ہاں اس کا جز یہاں پر ہو سکتا ہے اسی لیے قرآن کریم اللہ نے کیا فرمایا وہ ان میں اجور قیام نہ یہاں جزا مکمل مل سکتی ہے نہ سزا وفا مکمل دینا تمہارے اعمال کا بھرپور مکمل مکمل بدلا یہ قیامت کے دن کو ملے گا اسی لیے کا مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک اصل وہاں بدلہ ملے گا یہاں جزی طور پر سزا ملتی ہے جزی طور پر انسان انسان کو انعام ملتا ہے کامل نہیں کامل آخرت میں ہے تو کہا کہ انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے دن تک کے لیے مہلت دیے ہوئے ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی سور ابراہیم آٹھ نمبر بیالیس کسی گناہگار پر بھی ظلم نہیں کیا جا سکتا ہے اس کا گناہ اس کا برا ہونا آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس پر ظلم کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت المظلوم مشتاج مظلوم کی بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے وہ ان کا نفا چاہے وہ فاجر و فاصل کیوں نہ چاہے وہ خود گناہ گار کیوں نہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہے فجور ہو اعلی نفسی ہی اس کے جو گناہ ہیں اس کے جو فجور ہیں اس کی جو شریعت کی مخالفتیں ہیں وہ اس کا وبال اس پر ہیں. لیکن دوسرے کو اجازت نہیں ملتی ہے کہ وہ اس پر ظلم کرے اور اگر اس ظلم کی وجہ سے وہ گناہ بھی اللہ کو پکارے تو اللہ رب العالمین اس کو سزا دے گا جس نے اس پر ظلم کیا ہے اور بد دعا کرے اگر وہ اللہ کو پکارے فریاد کرے اللہ تعالی سے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو سنتا ہے تو یہ نہیں کہ کوئی گناہ گار اگر ہے تو اس پر ظلم کرنے کی اجازت کسی کو مل جائے گی نہیں اس کا گناہ اپنی جگہ ہے لیکن ظلم کسی پر بھی جائز نہیں ہے دشمن پر بھی نہیںفر پہ بھی جائز دی ہے اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور سید ترغیب حدیث نمبر دو ہزار دو سو پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقو دعوت المظلوم و ان کا مظلوم کی بدوا سے بچو یعنی اس پر ظلم کر کے اس کی بدوا پر اس کو آمادہ نہ کرو کہ وہ تمہارے خلاف بدوا کرے ایسا کوئی کام مت کرو اتنا مجبور نہ کر دو کہ وہ اللہ کو پکارنے لگے تمہارے ظلم کی وجہ سے اتقو دعوت المظلوم و المظلوم المضلو میں وہ ان کا کافران مظلوم کی بدوا سے بچو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو لئی سدو حجاب اس لیے کہ اس کی پکار اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے یہاں دو نہا کہا دعوہ سے معاملہ جڑا ہو ضمیر داوا کی طرف اس کی دعا کے اس کی دعا کے اس کی پکار کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے اللہ اس کی پکار کو بھی سنتا ہے معلوم پر بھی ظلم کرنا مسلمان کے لیے جائز ہے ایک کافر پر بھی ظلم کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے اس سے لوگوں کو اسلام کے بارے میں اپنی رائے بدلنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام سارے کافروں کا گویا کہ ان کو ختم کرنے کے لیے ہے اسلام میں اسلام کی دعوت ہے اسلام کفر کو ختم کرنے کے لیے آیا لیکن اگر کوئی آدمی اسلام قبول نہیں کرتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کرتا ہے اس کے لیے اسلام میں الگ سے حقوق اور اس کے لیے الگ سے احکام ہے یعنی کہ سب کو اسلام ختم کر دے گا بلکہ اسلام میں معاہد کے لیے ضمی کے لیے احکام ہے وہ اپنے دین پر چلتے ہوئے اسلامی حکومت میں رہ سکتا ہے اس کے اپنے حقوق ہیں اس کی حفاظت مسلمان کریں گے تو یہ یعنی یہ نہیں کہ ہر کافر کو مٹا دو اس طرح کی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگ تھے مشرقین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تو یہ بتاتا ہے کہ ایسا اسلام میں نہیں ہے تو اسلام میں کافر کے ساتھ بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے کافر کس کو کہتے ہیں کافر کوئی گالی نہیں ہے کافر اس کو کہتے ہیں جو اسلام کا انکار کرتے کفر کے معنی انکار کے ہیں تو اتقلوم و انکار ان سدون حجاب اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب پردہ رکاوٹ نہیں ہوتی ہے اس حدیث کو امام احمد اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے اور سیل جامع صغیر میں حدیث نمبر 119 پر شیخ پر کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ اور وسلم میں حدیث میں فرماتے ہیں سن فانی من امتی میری امت میں دو طبقے ہیں یا دو قسم کے لوگ ہیں دو لوگ ہیں جنہیں میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی میری سفارش نصیب نہیں ہوگی کون ہے دو بد قسمت آ فرماتے امام ان غشوم مسلمانوں کا وہ حاکم جو بڑا ہی ظالم ہو اور غشوم ہو علمان کا غشوم سے مراد بڑا سخت دل ہو ایسا مسلمانوں کا حاکم مسلمانوں کے امور کا والی جو بڑا ہی ظالم ہو اور بہت ہی سخت دل ہو سخت مزاج ہو وہ کل غالن اور ہر وہ آدمی جو اسلام میں دین کے معاملات میں یا تمام امور میں غلو کرے حدیں پار کر جائے شریعت کی اور ماریقن اور اسلام کے دائرے میں یا شریعت کے دائرے سے خروج اختیار کرے وہ غلو کرے کرنے کے کاموں میں حد پار کر دے زیادتی کر جائے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان میں حدیں پار کر جائے مارقن مارقا کا مطلب خارا جہاں تو یہ میں یمر قون امین کا مارقین یعنی جو حدود اللہ نے رکھی ان سے نکل بھاگنے والا غالین جن کاموں کے کرنے کے لیے اللہ نے کہا ان میں گلو کر دینا بلکہ ممنوعات میں بھی گلو ہو سکتا ہے تو یہاں پر معلوم ہوا کہ دو قسم کے لوگ ہیں ایک ظالم بادشاہ اور دوسرا شریعت کی حدود میں غلو اور خروج کرنے والا گویا کہ یہ منمانی کرنے والا ہے اپنے دل سے بڑھاتا ہے اپنے دل سے گھٹاتا ہے اس حدیث کو امام اتبرانی نے روایت کیا القبیر میں اور سیل جامع صغیر حدیث نمبر تین ہزار سات سو اٹھانوے پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اس سے معلوم ہو کہ ظالم قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاف سے محروم رہے گا ظالم بادشاہ خصوصاً بادشاہ کا یہاں ذکر ہے اس لیے کہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے اور اس کے خلاف کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے اپنی طاقت کا استعمال کر کے اگر وہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے تو ایسا انسان اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے شفاعت چھین لی جائے اس کو شفاعت کا حقدار نہ رکھا جائے کیونکہ اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کی حفاظت کرتا اپنی طاقت کے ذریعے سے اپنی جو بھی اس کے پاس حکومت ہے ریاست ہے فوج ہے اس کے پاس مال ہے سب کچھ ہے وہ لوگوں کی ریایہ کی فکر کرتا ان کا خیال رکھتا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا تو جب اس نے ظلم کیا تو وہ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا حقدار نہیں رہا کیونکہ شفاعت کیا ہے کسی کے معاملے میں اس کی مدد کرنا قیامت کے دن کیا ہوگا ظالم کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبی رضی اللہ ون فرماتے ہیں ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفلس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ نے کہا اللہ کے اصول ہمارے ہاں تو مفلس ہوا ہوتا ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو اور نہ کوئی پونجی ہو معلومتہ کچھ بھی نہ اس کے پاس نہ اس کے پاس مویشی ہیں نہ اس کے پاس کھیتی باڑی ہے نہ اس کے پاس سونا چاندی ہے نہ اس کے پاس سکھے ہیں کچھ بھی نہیں اس کے پاس ایسے آدمی کو ہم مفلس کہتے ہیں فقال ان المفلس من امتی یعطی یوم القیامتی بصلاة وصیام وزکاہ اپ کا میری امت کا مفس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس کے پاس نماز تھی اس کے پاس روزے تھے اس کے پاس زکوۃ تھی یعنی دنیا میں نماز کی نیکیاں کرتا تھا روزے رکھتا تھا زکوت دیتا تھا اور یہ ساری نیکیاں لے کر قیامت کے دن آیا لیکن کس حال میں آیا محادہ قد فہادا و اق الام صف قدم احادا و بر بہادا قیامت کے دن آیا تو کیسا آیا کہ فلاں کو اس نے گالی دی تھی اس پر توہمت لگائی تھی وہ قد اہادہ جھوٹی بہتان کسی پر باندھی جھوٹا الزام کسی پر لگایا تھا وہ اکلما لہادا فلاں کا مال ہڑپ کر لیا تھا وہ صف قدم احادہ فلاں کا خون بہایا تھا وہ بر اور کسی کو مارا پیٹا تھا دیکھیے یہاں پر کیا ہے تینوں قسم کے ظلم ہے اور کریں جیسے ہم نے شروع میں بتایا کہ ظلم تین قسم کے ہوتے ہیں جان مال اور عزت یہاں پر کیا ہے وہ قدشتم احادہ قدف احادہ مقدم کس کو رکھا گیا عزت کہ فلاں کو گالی دی فلاں پر تہمت جھوٹی بہتان جھوٹا الزام لگا ہے یہ ہوا عزت وہ عقل مال احادہ اور فلاں کا مال ہڑپ کر لیا یہ مال کے بارے میں ظلم ہوا وہ صفح کا دم اہادا وغیرہ اور یہ جان کا ظلم ہوا کسی کو تو قتل کر دیا یا کسی کا خون بہایا یا کسی کو مارا پیٹا تو یہ جان مال اور عزت کے معاملے میں اس نے لوگوں پر کیا کیا ظلم کیا اس کی عبادتی زندگی بڑی اچھی تھی لیکن لوگوں کے ساتھ سلوک والی زندگی اس کی اچھی نہیں تھی حقوق کے معاملے میں وہ عبادات تو کرتا تھا لیکن وہ لوگوں کے معاملے میں ظالم تھا تو کیا ہوا دم ان حسناتی من وہ دم ان حسناتی بس حقدار جو بھی ہوں گے جن پر ظلم کیا تھا اس کو بھی نیکیوں میں سے دیا جائے گا اس کو بھی نیکیوں میں سے دیا جائے گا قیامت کے دن پیسہ تو ہے نہیں دینا درم تو ہے ہی نہیں تو کیا کیا جائے گا اس کی نیکیوں میں سے ان لوگوں کو دیا جائے گا جن پر اس نے ظلم کیا تھا بھرپائی کی جائے گی قصاص دلایا جائے گا دنیا میں بھی قساس ہوتا ہے آخرت میں قساس مال سے نہیں بلکہ امال سے نیکیوں سے ہوگا انفنی قبل أن يقضى لیکن اگر نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں لیکن لوگوں کے حقوق اس پر باقی رہ جائیں تو کیا کیا جائے گا مِن فَطُرِحَتَ <فِنَّار> دوسروں کی خطائیں ان کے گناہ لیے جائیں گے اور اس پر لاد دیے جائیں گے اور اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو پھر نتیجے میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا کیا فائدہ نمازیں اتنی پڑھا روزے رکھا زکات دیا اور نہ جانے اور کتنی نیکیاں کیا عبادتی امور تو صحیح تھے لیکن لوگوں کے حقوق کے معاملے میں ظالم تھا عزت کے معاملے میں جان کے معاملے میں اور مال کے معاملے میں یہ ظالم تھا تو کیا ہوا حقدار آئے اور ان کو حق دینا پڑا نیکیاں ساری ختم لایا تھا لیکن کھو دیا دنیا میں سنبھال کے رکھا تھا لیکن آخرت میں کھو دیا اور نیکیا اگر کم پڑ گئی تو اور بڑا وبان ان کے گناہ اس پر ڈال دی جائیں گے وہ بری ہو جائیں گے اور یہ گناہ گار قرار پائے گا اتنا سب کچھ کر کے بھی جہانا میں جائے گا معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو اپنی عبادتی زندگی اگر صحیح کرنا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنی لوگوں کے ساتھ سماجی زندگی کو بھی صحیح کرنا ضروری ہے رشتے ناتے جو بھی ہمارے ہیں متعلقین پڑوسی رشتے دار ماں بھائی بہن شوہر سارے جتنے بھی لوگ ہر ایک سے جڑے ہوئے ہیں ان کے حقوق ادا کرنا یہ بہت اہم ہے ورنہ عبادتیں کر کے بھی آدمی جہنم بن جائے گا تو اسلام جو ہے صرف یہ نہیں کہ آپ عبادتیں اچھی سے کر لو باقی کچھ نہیں عبادت بھی ہے اور لوگوں کے ساتھ حقوق ان کے ادا کرنا ان کے ساتھ سلوک کرنا یہ بھی اسلام ہے اسلام ایک دین کامل ہے جو زندگی کے سارے معاملات اور سماج کے سارے پہلوؤں کو انسان کے لیے بہتر بناتا ہے ان سب کی رعایت ضروری ہے جو حدیث میں نے بیان کی اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب البر والاداب میں حدیث نمبر 2581. ابو افمان کہتے ہیں اور انہوں نے کی صحابہ سے روایت نقل سلمان الفارسی والکن ہدئی فتح ہدی فتح و عبد اللہ ابوان نے کئی صحابہ کا نام یہ روایت سلمان فارسی سے بن مالک سے،, بن سے عبداللہ بن مسعود سے یہاں تک کے چھ سات صحابہ کا نام انہوں نے گنوایا اور کہا ان سب سے روایت میں نے نقل کی ہے سب سب کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اور اس کا نام اعمال پیش کیا جائے گا اتنی نیکیا ہوں گی کہ وہ خود گمان کرے گا اب تو میں نجات پا جاؤں گا میں تو پاس ہونے والا ہوں میں تو چھوڑ جاؤں گا وہ کیا سوچ رہا ہوگا اپنے دل ہی دل میں انہو ناجن کہ وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں تو نجات پا گیا بھائی فما تزالم والی آدما لیکن بنی آدم کے جو حقوق اور مظالم تھے اس نے ان پر ظلم کیا تھا اس, کے, اس کا پیچھا کرتے رہیں گے فلاح تزالم والم ہو اس کے پیچھے پڑے رہیں گے لوگوں کے مظالم یہاں تک کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی حقدار مانگتے رہیں گے اپنا حق مانگتے رہیں گے مظلوم اپنا حق مانگتے رہیں گے یہاں تک کہ اس کی نیکیاں سب کو باٹ باٹ بانٹ کے ختم کر دی جائیں گی وہ یوحم العلیہ من سیاح اور ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے آدمی یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نجات پانے والوں میں سے ہوں لیکن وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگا البعث والنشور میں امام البحقی نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر دو دو سو چوبیس پر شیخ الالبانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے آخری حدیث ہم اس باب میں ذکر کر کے آگے بڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے من کا نتلو اب کسی سے ظلم ہو گیا تو کیا کریں کیا اس کی بھرپائی دنیا میں ممکن ہے آخرت میں بھی ممکن ہے لیکن وہ بہت خطرناک بھرپائی ہے انسان کو چاہیے کہ جو آخرت میں بھرپائی سے بچنا چاہتا ہے وہ دنیا میں اس کا معاملہ حل کرا لے جس پر بھی ظلم کیا تھا چاہے جان کا ہو مال کا ہو عزت کا ہو دنیا میں وہ معاف کرا لے یا بدلہ اس کا دے دے جس صورت سے بھی ہو شریعت کے دائرے میں اس کو حل کرا لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت لہو مغل مت جس کسی کا اپنے بھائی پر کوئی ظلم ہو یعنی اس نے کسی پر ظلم کیا ہو من عرضہی او شی اور مسلمت احمد کے الفاظ ہیں او مالی ہی. کہ اس کی عزت یا کوئی اور چیز یا اس کا مال اس میں کوئی ظلم اس نے کیا ہو زیادتی اس نے کی ہو فَلْ يَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ آج ہی کا دن ہے وہ اپنے لیے اس کو حلال کرا لے یعنی اگر مال لو کسی کا مال لے لیا تھا تو اس کو اپنے لیے کروا لے یا واپس لوٹا دے یا اس کی اجازت مانگ لے یا اس سے معاف کرا لے فلی المن آج ہی وہ اس سے اپنے اپنی معافی کرا لے قبلا اللہ دینار اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ دینار ہیں نہ درہم بدلے میں دینے کے لیے نہ دینار ہے نہ درہم ان کا نہ لہو املح من بے قدری مغلتی اگر اس کے پاس نیک عمل رہے قیامت کے دن ظلم کرنے والے کے پاس تو بس جتنا ظلم اس نے کیا تھا اتنی نیکیاں اس کی لے لی جائیں گی اس کے اعمال میں سے وہ نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی وہ حسنات سیاحت صاحب ہی وہ ملا علیہ اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ رہیں تو پھر جس پر ظلم کیا گیا تھا اس کی برائیاں لی جائیں گی اور اس پر لاد دی جائیں گی اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا امام البخاری نے حلال کرا لے یعنی دنیا میں اپنے آپ کو کسی طرح سے آزاد کرا لے. اس کو راضی کر کے اس سے معافی مانگ کے یا اس کا بدلا اس کو بے کر اگر نہیں تو آخرت میں اس کو حقدار کرنا پڑے گا تو یہ ظلم کے بارے میں آ, ہم نے دیکھا کہ ظلم قیامت کے دن انسان کے لیے ظلمات بن کر آئے گا اور انسان کے لیے ہلاکت بن کر آئے گا لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ کسی پر بھی ظلم نہ کرے نہ انسان پر نہ جانوروں پر کسی پر بھی ظلم جائز نہیں ہے نہ نیک لوگوں پر نہ بروں پر نہ مسلمان پر نہ کافی پر کسی پر بھی ظلم جائز نہیں ہے ظلم سے بچنا چاہیے اس باب کی دوسری حدیث جو ابن حجر رحمہ اللہ نے تولغ المرام میں ذکر کی ہے اس میں بھی یہی بات ہے لیکن ایک زائد اس میں بات ہے۔ ائیو حدیث کو بھی ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر 4 ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه واتقوا الشح فعین کمن کا نقبل کم اخرجہ ہو مسلم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے بچو ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریا بن کر آئے گا وقت شح اور شح سے بچو فعن نہ ہو اہل کمن کا اس لیے کہ شہ نے تم سے پہلوں کو ہلاک کر دیا جو پہلی قومیں تم سے گزری ہیں تم سے پہلے گزری ہیں شہ نے ان کو ہلاک کر دیا اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس کی تفصیل آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو بڑے اختصار سے اس کے بعد بھی ایک ٹکڑا ہے جس کو انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے پہلا حصہ وہی ہے جو پچھلی حدیث میں گزرا لیکن اس کے بارے میں اس باب میں ہم دیکھتے ہیں جو جو جوزی رحمۃ اللہ علیہ کیا یہ ظلم ہوگا کسی اعتبار سے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اور کئی علماء نے یہ بات کہی ہے مختلف الفاظ میں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ان بہت پیاری بات انہوں نے کہی کہتے ہیں وہ ان نما غلط کہتے ہیں کہ ظلم در اصل دل کے اندھیروں سے جنم لیتا ہے انسان کا جو ظلم کرنا دوسروں پر ہے اس کی بنیاد کیا ہے کیوں کرتا ہے ظلم اس کا دل اندھیرا ہو جاتا ہے جس انسان کے دل میں ایمان کا نور تازہ ہو روشن ہو اس کا قلب اللہ کی طرف سے آنے والے علم سے اور اس علم پر ایمان سے اور رضا سے اور اس کی طاعت کے جذبے سے وہ کیوں کسی پر ظلم کرے گا گناہوں کے اندھیرے جب دل میں چھا جاتے ہیں اور جب انسان اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم سے اعراض کرتا ہے اور جب اس کا ایمان یا تو ختم ہوتا ہے یا پھر اس کے دل کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اس کے ایمان کا نور دھندلا جاتا ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے تب جا کر ظلم انسان کی زندگی میں جنم لیتا ہے کہتے ہیں و انما ينشا الظلم من ظلمه القلب کہنے کہ ظلم دل کے اندھیروں سے پیدا ہوتا ہے جنم لیتا ہے ولو استنار بنور الهدى لنظر في العاقبه کہتے ہیں کہ اگر انسان اللہ کی طرف سے ائی ہدایت سے نور لیتا روشنی لیتا روشنی پاتا تو ضرور اس کی نگاہ ظلم کے نتائج پر پڑتی ہے آپ گاڑی چلاتے ہیں اگر آپ کی گاڑی میں ہیڈ لائٹ برابر ہو تو آپ کو دور تک دکھائی دیتا ہے گڑا دکھائی دیتا ہے لیکن اگر آپ اندھیرے میں گاڑی چلا رہے ہیں چل رہے ہیں اور آپ کے پاس روشنی نہیں ہے تو گڑے میں انسان گرے گا آگے کیا ہے آگے کیا ہے اگر آپ کی روشنی دور تک جاتی ہے تو آپ کو آگے دور تک دکھائی دے گا جتنی روشن آپ کی گاڑی کی لائٹ ہے اتنا دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس وہ روشنی نہیں ہے تو آپ کو دور کے قریب کا بھی دکھائی نہیں دے گا اس لیے کہتے ہیں اگر وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت سے نور لیتا تو وہ عواقب یعنی ظلم کے نتائج کو دیکھ پاتا فعدا سل متقون اب نورم القصبہ واہر الماۃۃ فخن ہو کہتے ہیں کہ فا سل متقون اب نور الذي فا سل متقون جب قیامت کے دن متقی اس نور کی روشنی میں چلیں گے اس نور کی روشنی میں چلیں گے جو اپنے تقوا کی بنیاد پر انہوں نے دنیا میں حاصل کیا تھا متقیوں کو اپنے تقوا کی بنا پر ایک نور دیا جائے گا جو قیامت کے دن ان کے کام آئے گا اور اس کی روشنی میں وہ چلیں گے تو کہتے ہیں کہ وہ رب علما تو عالمی فخ ہو اس دن ظالم کی اندھیریاں اس پر چھا جائیں گی اور اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی تو اہل ایمان اپنے متقی اپنے نور میں چلیں گے لیکن ظالم اس نور سے محروم ہوگا وہ اندھیروں میں اندھیرے اس کو لپیٹ لیں گے اس کے ظلم کے تو کشف المشکل من حدیف صاحی میں ابن جوزی رحمۃ اللہ عت کہی ہے صفح نمبر جلد نمبر دو صفا نمبر پانچ ساٹھ بار تو قیامت کے دن ظالم اپنے ظلم میں ہنس جائے گا ظلم اس پر چھا ج... اس کے ظلم کے اندھیرے اس پر چھا جائیں گے لیکن اس حدیث میں دوسرا پہلو ہم, ہم کو دیکھنا ہے جو حدیث میں ایک دوسری بات بیان ہوئی دوسری برائی ہے بلکہ یہ وہ برائی ہے جو انسان کو ظلم پر آمادہ کرتی ہے اس لیے ابن حضر رحمت اللہ علیہ نے پہلے ظلم کے حدیث ذکر کی پھر اسی سے متصل ایک اور حدیث ذکر کی جس میں ظلم کے ساتھ ساتھ ایک اور برائی ہے جو ظلم پر انسان کو آمادہ کرتی ہے اور وہ کیا ہے شح ش کیا ہے آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں حدیث کے الفاظیں ود تک و شہ شہ سے بچو شہ کیا ہے ابن فارث کہتے ہیں شاہ اشینو و شخ دو حروف سے بنا ہے شین اور ہا عربی زبان میں کہتے ہیں ہی المن اس کی اصل کیا ہے روک لینا منع کرنا روک لینا من ان ماہر سین پھر شوہ کس کو کہا جاتا ہے ایسا روکنا جس میں لالچ کو مال کو نفے کو منفعت کو خیر کو روک رکھنا کس وجہ سے لالچ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ المنع ثم يكون منعا ما من ماہر من ذلك من لکا الشح اسی سے شح بنتا ہے البخل کہتے کہ شہ کیا ہے کنجوسی کے ساتھ لالچ کو کہتے ہیں ایسی لالچ جس میں کنجوسی بھی ہو اس کو کیا کہتے ہیں شوہ مکائی سلوہ میں یہ بات انہوں نے کہی ہے ابن الفیر الرحم اللہ کہتے ہیں غریب والأثر میں کہتے ہیں اشح اشد البغل پرلے درجے کی کنجوسی کو شہ کہتے ہیں بہت زیادہ کنجوسی, کنجوسی کنجوسی میں بہت زیادتی اس کو کیا کہتے ہیں شہ وہ ابلاغل من البل بخل میں کنجوسی میں جتنا آدمی یعنی چیزوں کو روک لیتا ہے اس سے زیادہ شہ میں انسان خیر کو رکھتا ہے کنجوسی سے بڑھ کے کنجوسی کو کیا کہتے ہیں شح کہتے ہیں لیکن ابن رجب رحم اللہ نے ایک اور معنی اس پر آگے بھی انشاءاللہ اس کے تفصیل کریں گا اخیر میں حدیث سے ہم گویا کہ یعنی ابن قیم احمد اللہ نے جو بات کہی ہے وہی فیصل اس میں ہے ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں قال طَائِفَةٌ من الْعُلَمَاء علماء کے گروہ نے یہ بات کہی ہے الشح هو الحرس الشدید الذی يحمل صاحبه خد ال اشیا امین غیرا یمنا من ہا یہ بہت پیاری اور جامع تعریف اس کی ہے بلکہ شح کے عواقب یا شہ کی برائس میں ہر لالچ شہ نہیں ہے انسان کو لالچ ہوتی بھی مال مل جائے پھر اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے کماتا ہے یہ لالچ بری چیز نہیں ہے یہ شح نہیں ہے یہ ایسی چیز نہیں جس کو مضمون کہا گیا اگر یہ انسان سے نکال دیا جائے تو انسان کوئی کمائے گا ہی نہیں زوینا سے مین اللہ نے جب کہا کہ انسان کے لیے مزین کر ہے عورتوں کی چاہت ہے اولاد کی چاہت ہے مال کی سونا چاندی اور اسی طرح سے سواریاں اور نہ جانے کتنی چیزیں تو انسان کے لیے دنیا میں اللہ رب العالمین نے نعمتوں کے حصول کو مزین کیا ہے اس کی چاہت اس میں ڈالی ہے اور یہی وہ چاہتے جس کی وجہ سے یہی وہ لالچ اور تمہ اور رغبت ہے جس کی وجہ سے دنیا میں انسان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے دوڑتا ہے اور نظام چل رہا ہے دنیا کا اگر یہ لالچ نہ ہو سارا نظام ٹھپ ہو جائے گا کوئی کہ بھائی ہمارے یہاں کام ہے مجھ کو نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھ کو پیسے ہی نہیں چاہیے سارے لوگ اگر ایسے ہو جائیں تو آپ کو کوئی مزدور نہیں ملے گا بلکہ آپ خود بھی کچھ کریں گے نہیں کسی اور کے یہاں جاب نہیں کریں گے نہ کریں گے یہ جو لالچ ہے یہ بری نہیں. اسی کے نتیجے میں انسان حقوق ادا کرتا ہے لوگوں کے اس کے لیے حاصل کرتا ہے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے ایک شور اپنی بیوی کے لیے کماتا ہے تو یہ برا نہیں ہے یہ لالچ بری نہیں ہے شوہ کیا ہے شوہ حرام لالچ کو کہتے ہیں ایسی لالچ جو انسان کو محرمات تک لے جائے محرمات کی بھی چاہت کرے نہ حق کسی چیز کو طلب کرنے کی لالچ اس کا حق نہیں ہے وہ کسی اور کا حق چاہ رہا ہے یہ لالچ شوہ یا ایسی لالچ جو لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں رکاوٹ بن رہی نہیں نہیں چھوڑوں گا میں پیسہ ہے دوسرے کا حق ادا کرنا ہے آپ کو نہیں دے رہا ہے وہ دوسرے کا حق اس مال کی اس لالچ کو جو حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے اور ایسی لالچ جو دوسروں کا مال یا دوسروں کی چیزیں ہڑپنے کا ذریعہ بن جائے ایسی لالچ کو شہ کہتے ہیں جو بری ہے یہی بات ابن راجہ ابراہیم اللہ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں قال من منہ اش ہرسد پہلی بات بہت زیادہ ہرس شدید ہرس الحمد ہوشیا امین غیر وہ غیر حلال طریقے سے چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جو چیز اس کے لیے حلال نہیں ہے اس کے پانے کی لالچ وہ یمنا و حا امن اور حق ادا کرنے میں وہ معنی بج جائے لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں وہ لالچ رکاوٹ بن جائے ایسی لالچ بری ہیں اور اس کو شوہ کہتے ہیں حرام طریقے سے چاہت اور حقوق میں رکاوٹ اس لالچ کو شوہ کہا جائے گا تو کہا کہ یہ علماء نے کہا ہے مجموع رسائل رجب نے, رجب میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر انہتر میں یہ بات موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شہ ہلاکت لاتا ہے انسان کی طبیعت میں ہے لیکن ہلاکت جب انسان اس کی بات ماننے لگتا ہے لیکن وسوسہ کسی کے بھی دل میں آ سکتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں کسی بھی گناہ کا آ سکتا ہے چاہت کسی بھی چیز کے دل میں ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ نفس میں اٹھنے والی حرام چاہتوں سے اس کو بھوکے اور نفس کو پاک کریں تو نفس کی ہر چاہت پوری نہیں کی جاتی ہے بلکہ اس چاہت سے اس کو روکا جاتا ہے وہ <الْحَوَى> کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا تو یہ جو چیز ہے یہ انسان کا کام ہے تو شوح انسان کی فطرت میں ہے لیکن انسان کو حکم یہ ہے کہ وہ اس کے فرما برداری نہ کرے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کو جوڑا کس سے کہ جب انسان اپنی اس ہرس کے اس لالچ کی تابے کرنے لگے اس کا غلام بن جائے لالچ کا غلام بن جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے جس میں جو خود ایک درس کا باب ہے آپ نے فرمایا سلا ملکات تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں وہ کیا چیزیں ہیں وقتوں پہ نہیں نا تو محلکات تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں ہو و متباع ایسی خواہش ایسا فلسفہ ایسے افکار ایسی رائے جس کی انسان پیروی کرنے لگے جو شریر کے خلاف ہے جس کی بنیاد کتاب و سنت پر نہیں ہے ایسے افکار ایسی چاہتے ایسی خواہشات ایسے فلسفے جن کی انسان پیروی کرنے لگ جائے اپنی طرف سے ایک چیز گھڑ لے اور اسی کو فالو کرنے لگے اصول بنا لے اور اس کے اوپر چلنے لگے جس کی بنیاد کتاب و سنت پر نہیں ہے ہو متباع ایسی ایسی چاہت جس کی پیروی انسان کرے ویشو متاڑ اور ایسی لالچ جس کا انسان فرما بردار بن جائے ایسی لالچ جس کا انسان گویا کہ غلام بن جائے جہاں لالچ لے جائے گی وہاں جائے گا لالچ کا بندہ کہ جہاں اس کے لیے مفادات ہیں وہ مفادات کے بنیاد پر اسکول اس کے نہیں ہے وہ قاعدے سے نہیں چلتا ہے وہ فائدے سے چلتا ہے فائدہ دیکھ کر چلتا ہے تو ایسی لالچ جس کا انسان فرما بردار بن جائے غلام بن جائے متا ہو جائے چوہ متا جو, جو ہے متعی بن جائے اس کا وہ ایجاب المر اور انسان کا اپنے اوپر ناز کرنا میں بھی کچھ ہوں میں بھی کچھ ہوں میں ہوں تو یہ جو تین چیزیں ہیں کہ ایک انسان کا فلسفے گھڑ کر ان کے پیروی کرنے لگ جانا دوسرا یہ کہ وہ لالچ کا غلام بن جائے مفادات کا غلام بن جائے اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے اپنے آپ کو سمجھنے لگے کسی کو گنتا نہیں خود ہی میں بھی بہت زبردست ہوں تو ایسا آدمی نہ علما کی مانے گا نہ بڑوں کی مانے گا نہ کسی کا ادب کرے گا وہ اپنے ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے کسی کی بات سنتا نہیں ہے تو ایسا جو آدمی ہے یہ تینوں لوگ ہلاک ہونے والے ہیں یہ تینوں چیزیں ہلاکت کا سبب ہیں تو اس میں دوسری جو چیز بیان کی گئی وہ کیا ہے ایسی لالچ جس کا انسان فرما بردار بن جائے کہ فرما برداری سے ہلاکت آتی ہے صرف وسوسے سے انسان ہلاک نہیں ہوتا ہے امام اتبرانی نے اس حدیث کو الوسط میں روایت کیا ہے اور سیل جام صغیر میں آ شیخ الالبانی نے حدیث نمبر تین ہزار انتالیس پر اس کو حسن کہا ہے قرآن کریم اس کی شرح ہم آگے دیکھیں گے اپنی قیم نے بہت پیاری بات کی ہے اس پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اور یعنی ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ یعنی لالچ کی یا شہ کی فرما برداری میں ہلاکت ہے لیکن جو آدمی اس لالچ سے اپنے آپ کو بچا لے ایسا آدمی کامیاب ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نبیم خساسا اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہیں کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود سخت حاجت میں ہوں ان کی اپنی ضرورت ہے ان کی اپنی پریشانی ہے ان کا و فاقہ ہے فقر اور حاجت علماء نے کہا یہاں خصاصہ کی تفسیر میں علماء نے جو اقوال ذکر کیے ہیں ابن الجاضی یدوس علماء نے کہا ولاؤ کا نبی خسا <خَصَاصًا> کہتے ہیں کہ ان کی اپنا فخر ہے ان کی اپنی ضرورت ہے لیکن اس کے مقابلے میں وہ دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں ایثار ان کے اندر ہے دوسروں کے لیے قربانی دینے کا مزاج ان کے اندر ہے یہ نیک بندے ہیں اور کہا نفسی ہی فلا اکم المفل جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں فلاح پانے والے ہیں یہاں اللہ تعالی نے انفاق کے باب میں ذکر کیا کہ جو انسان نفس کی لالچ سے اس شہ سے بچا لیا گیا تو ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں معلوم ہوا کہ شح سے بچنا آخرت کی فلاح لاتا ہے بلکہ دنیا میں بھی آت نمبر نو میں بات اللہ نے کہی اسی طرح دوسری جگہ پر سورت التغابن میں آئت نمبر سولہ میں بھی یہی بات آئی ہے اسی پس منظر میں اللہ نے اس کو کہا ہے اللہ فرماتا ہے وہ انفکو خیر الفسکو اور خیر کے کاموں میں خرچ کرو یہ تمہارے لیے بھلا ہے تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے لیے خیر ہے خیر کے کاموں میں خرچ کرو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے خیر اللہ انف سکم و میوں فام المفل اور ہاں جو نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا اس کی پیروی کرنے سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں ایسے لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں تو اس آیت میں بھی دو جگہ جہاں اللہ نے بات کہی کہ انسان کی فلاح کا مدار نفس کی لالچ کے پھندے سے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو شح سے بچا وہ ہلاک ہونے سے بچا جو ہلاک ہونے سے بچا وہ فلاح پا گیا تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اتنی بھیانک چیز ہے کہ انسان کو ہلاک کرنے والی ہے اور اس سے بچنے والا آدمی فلاح پانے والا ہے لالچ بہت ساری تباہیوں کی بنیاد ہے جڑ ہے بلکہ بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ ساری برائیوں کی جڑ ہے لالچ ہی تو ہے جس کی وجہ سے انسان ساری مصیبتیں کھڑی کرتا ہے جان مال کا نقصان کرتا ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو دیکھیے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وہ ابن قیم کہتے ہیں شح الگ ہے بخل الگ ہے شح اور بخل کو بعض علما نے کہا, کہا کہ اشد البغل ہے شہ ابن قیم کہتے ہیں نہیں اور انہیں کے بات کہ حدیث سے بھی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے شہ الگ ہے اور بغل الگ ہے کہتے ول فرق نہ شہ بغلی ان نہ شہ شل شی وحفافی طلبی کہتے ہیں کہ دیکھو شوح کیا ہے کہتے ہیں شوہ کسی چیز کی ہرس میں شدید چاہت و میں اس چیز کے لیے یعنی اس چیز کی شدید چاہت کرنا ہرس کرنا و الحفا افی اور اس کی طلب میں گویا کے یعنی لپٹ جانا مقصود سے اس چیز سے لپٹنے کے لیے دوڑ پڑنا و الحفا افی طلبی ہی ول ہی اور آخری حد تک اس کے پانے کے لیے کوشش کرنا وہ جشنفسی آلئی اور اپنے آپ کو اس کی لالچ میں لگا دینا وہ جش ان ہی اس کو کیا کہتے ہیں شوہ کہتے ہیں آخری حد تک پانے کے لیے دوڑے اور اپنے آپ کو پوری طرح مگن کر دے اس چیز کی لالچ میں اور دل میں بھر کے اس کی لالچ بھری ہوئی ہو اور گر پڑ کے لپٹ کے کسی طرح سے اس کو پانے کی اس کی دل میں ہو اس کی طلب میں کوشش ایسی کرے اس کو کیا کہتے ہیں لالچ اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی لالچ ایسی لالچ جو اتنا زیادہ آگے نکل جائے انسان کہتے ہیں اس کو شوہ کہتے ہیں وال لیکن بخل کیا ہے کہتے ہیں بلکہ اسی میں کہتے ہیں والبخل منع من بعد ہی باد حصولی ہی وہ بھی امفاقی ہی کہتے ہیں کہ الگ ہے کہتے ہیں بخل کہتے ہیں بخ و منع لو من او امفاقی حصولی لالچ کہتے ہیں شخ کہتے ہیں اس چیز کے پانے کی چاہت ابھی ملا نہیں ہے لیکن کہتے ہیں بخل اس چیز کے پا لینے کے بعد اس کی خرچ کرنے کو روک رکھنا نہیں کرتا میں خرچ مجھے کو چاہیے اگرچہ اس میں بھی لالچ کا پہلو ہے لیکن کہتے ہیں کہ بغل یہ ہے کہ اس کو پا لینے کے بعد آدمی اس کے انفاق یعنی اس کے خرچ سے اس کو روکے رکھے بعد حصوری وہ ہوب بھی وہ امسا کی اور اس کی یعنی اس کی محبت اور اس کے اپنے پاس جمع کر لینے اس کو روک رکھ لینے کے بعد اس کے یعنی خرچ کرنے سے روکے رہنا اس کو کیا کہتے ہیں بغل کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ فو شہی خن قبل حصولی ہی بقیل حصول ہی ابن قیم کہتے ہیں کہ آدمی کسی چیز جس کی اس کو لالچ ہے کہتے ہیں اس کے پانے سے پہلے شہی ہوتا ہے اور اس کے پانے کے بعد بخیل ہوتا ہے ملی نہیں چارا چارا مل جائے مل جائے مل جائے تو یہ شوہ ہے مل گیا نہیں دوں گا نہیں دوں گا یہ بخل ہے تو پانے سے پہلے شوہ ہوتا ہے اور پا لینے کے بعد بخل جنم لیتا ہے تو کہتے کہ دونوں میں فرق ہے حدیث اسی کی تائید کرتی ہے کہتے ہیں کہ فل بخلو سہ تو یہ بہت جاندار اور بہت پیارا جملہ ہے بہت ہی علم کی گہرائی اس میں کہتے ہیں فل بخلو سہ تو کہتے ہیں کہ بخل جو ہے یہ شوہ سے پیدا ہوتا ہے اس کا ثمرا ہے اس کا نتیجہ ہے بخل نتیجہ ہے لالچ کا شہ و البخل اور شہ بخل کی طرف دعوت دیتی ہے وہ شحمن فن نفس یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہتے شہ جو ہے انسان کے نفس میں بسا ہوا ہے لالچ انسان کے نفس میں بسی ہوئی ہے فمم بخلا فقت اقاش جس آدمی نے کنجوسی کی بخل کی اس نے اپنے شح کی فرما برداری کی جیسا کہ حدیث میں آیا اس کی لالچ کا وہ غلام بنا تو کس نے جس نے بخل کیا وہ اپنی لالچ کا فرما بردار ہے وہ ملم یبخل و ملمخل فقد جس نے بخل نہیں کیا فقد آسا اس نے اپنی لالچ کی نافرمانی کی فقد آسا شہا ہو وہ شرح ہو جس نے بخل نہیں کیا اس نے اپنی لالچ کے حکم کا انکار کیا اور اس کے شر سے محفوظ کر دیا گیا کہتے و را الکافل یہ آدمی ہے جو کامیاب ہونے والا ہے فلاں پانے والا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا و میشو نفسی ہی فلا اکا ہم جو اپنے نفس کی لالت سے بچا لیا گیا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں نفس تجھ کو کنجوسی کی ترغیب دے گا حکم دے گا اگر نفس کی لالچ کی وجہ سے تنجوسی کریں مانی اس کی بات اور تو کامیاب نہیں ہوا ہلاک ہو گیا لیکن اب اپنے نفس کی یہ بات تو نے نہیں مانی کہ اس لالچ کی وجہ سے تجھ کو بخل کا حکم دے رہا ہے اس کی بات نہیں مانی تو تو کامیاب ہو گیا تو یہ بات جو ہے الوا بل میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی اور سفا نمبر تینتیس پر بہت ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے اس بات کو سمجھایا ہے تو میں سمجھتا ہوں وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے اور وقت بالکل ختم ہو گیا چالیس بر... ہے نا 5 منٹ ہے ایک حدیث ہم دیکھ کر انشاءاللہ بات کو ہم آگے کے لیے مؤخر کریں گے شہ ایمان کے منافی ہے یعنی شہ لالت لالچ جو ہے یہ ایمان اور لالچ جمع نہیں ہو سکتے حرام چیزوں کی چاہت یہ اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کا ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا یجتم اور شہ ہو قلب ابدن <عبدًا> اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے دل میں ایک دل میں شہ اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے کبھی جمع نہیں ہو سکتے دو میں سے ایک دوسرے کو نقصان کرے گا اور دوسرے کو نکال باہر کرے گا تو کہتے ہیں کہ ایک مومن کے دل میں ایک بندے کے دل میں شح اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں. امام النسی اور امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے سیر جامع صغیر حدیث نمبر سات ہزار چھ سو سولہ اور حدیث صحیح ہے ابن رجب رحم اللہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں مستقیل کی کتاب ہے جا جا یعنی اور غنم اس حدیث کی شرح میں مستقل کتاب لکھی ہے ابن رجب نے جو آگے حدیث آئے گی انشاءاللہ اگلے درس میں کہتے وہ حقیقت شہ کس کو کہتے ہیں ابن رجب کہتے ہیں وہ حقیقت تشوق النفس الى ما حرم تشوکن کہتے شہ کی حقیقت کیا ہے انسان کے نفس کا ایسی چیزوں کا شوق رکھنا ایسی چیزوں کی اشتیاق اس کا رکھنا چاہت رکھنا جنہیں اللہ تعالی نے حرام کیا ہے اور ان سے منع کیا ہے ایسی چیزوں کی چاہت کرنا یہ شہ ہے وَأَن وَأَلَّا يَقْنَعَ الْإنسَانُ بِمَا أحل اللہ یقن و بیما میں مال او فرجن او غیر اور آدمی قناعت نہ کرے ان چیزوں پر جو اللہ تعالی نے اس کے لیے حلال کی ہے چاہے وہ مال ہو یا شرمگاہ ہو یا کوئی اور چیز ہو نکاح کے معاملے میں نفس کی چاہت کے معاملے میں یا مال کے معاملے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں اللہ نے جتنا حلال کیا ہے آدمی اس کو اپنے لیے کافی نہ سمجھے بلکہ حرام کی چاہت کرنے لگے اس کو شوق کہتے ہیں کہتے ہیں فمن اقتصر على ما له مؤمن جو آدمی اسی پر اختصار کر لے اسی کو اپنی لیے کافی سمجھ کر رک جائے جسے اللہ تعالی نے مباح کیا ہے تو یہ مومن ہے یہ واقعی مومن ہے فہ و شہم و منافن کہتے اور جو آدمی اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے آگے بڑھ کر حدیں پار کر کے حرام کی چاہت کرنے لگے اور آگے بڑھ جائیں جس سے اللہ نے اس کو منع کیا تھا یہی وہ شح ہے جس کی مذمت قرآن و سنت میں آئی ہے اسی کو برا کہا گیا ہے اور یہی وہ شح ہے جو ایمان کے برخلاف ہے ایمان کے منافی ہے ایمان کے مزاد ہے ایمان کے برخلاف ہے تو ایمان انسان کو حدود میں رہنے کی ترقین کرتا ہے لیکن شوہ انسان کو ان چیزوں کی چاہت کی تلقین کرتا ہے جو جو اللہ نے منع کی ہے پھر کبھی حد اتنی زیادہ پار کر لیتا ہے کہ وہ اپنے لیے حلال کر کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے کہ میرے لیے حلال ہے یا پھر حلال تو نہیں مانتا لیکن ارتکاب اس کا کرتا ہے تو کافر تو نہیں ہوتا ہے لیکن ایمان کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ایمان کمزور کمزور کمزور ہو جاتا ہے اور پھر کبھی ایسا بھی مرحلہ آتا ہے کہ انسان ارتکاب کے ساتھ ساتھ عادت کی وجہ سے پھر اعتقاداً بھی اس کو اپنے لیے حلال کر دیتا ہے اور یہی اسلام سے خروج کا ذریعہ بن جاتا ہے تو استحلال انسان کے لیے کفر کا دروازہ کھلتا ہے بلکہ وہ خود کفر ہے تو مجموع رسائل میں رجب نے یہ بات کہی کہ یعنی انسان کا حرام کی چاہت کرنا حرام لذتوں کی چاہت کرنا یہ شوہ ہے اور شہ بہت بڑی چیز ہے اس کے نتیجے میں بخل جنم لیتا ہے جیسا کہ ہم انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے اور مزید باتیں دوسری حدیث بھی اس باب میں انشاءاللہ آگے جو حدیث ہے اس کا بھی ہم مطالعہ کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو جس کا اللہ اس کے جس سے اللہ اس کے رسود صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روکا ہے منع کیا ہے جو ہمارے لیے دنیا آخرت میں غرر اور ہلاکت کا سبب ہے اقوال وصطفی و رکم زک اللہ خیر شیخ ایک ضروری اعلان ہے سامع کرام کے لیے کہ انشاءاللہ اگلے دو ہفتے پروگرام جو ہے تین بج کے پچاس منٹ پر شروع ہوگا یعنی انتیس اکتوبر کو اور پانچ نومبر کو یہ دو ہفتے پروگرام جو ہے انشاءاللہ تین بج کے پچاس منٹ سے شروع ہوگا, ہوگا. زکم اللہ خیر السلام علیکم سعودی وقت جی سعودی وقت کے مطابق تین بج کے پچاس منٹ پر خرشیخ اور انڈیا کے وقت کے مطابق چھ بج کے بیس منٹ پر انڈیا کے وقت مطابق چھ بج کے بیس منٹ پر انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا ذکم اللہ علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ